میں نے شیطون بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تعالی في سوره الماعون ارايت الذي يكذب بالدين فذالك الذي يدعو ولا يحض على طعام المسكين صدق الله العظیم ربي اشرح لي صدري ويسر لي قولي ربي ولا تعسر وتمم الخير العالمين سوت الماؤن قرآن مجید کے تیسرے پارے کی مختصر سورت جو آپ کو سب کو زبانی یاد ہے ترجمہ بھی آتا ہے لیکن آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا میں نے آپ کے سامنے آج الفاظ پڑھے ہیں تو آپ جو شروع کے الفاظ ہیں ان کو ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں فیل فائل مفول بھی پہچان سکتے ہیں آ حمزہ ریتا تو نے دیکھا الزی الزی کو اس کو جو یو قزب قزبہ جھٹلاتا ہے بدینی باقی پریپوزیشن و سزا کو جھٹلاتا ہے جزا و سزا کے ساتھ جھٹلاتا ہے ترجمانی کریں گے فالو کر رہے ہیں نا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے یا جو دین اسلام کو جھٹلاتا ہے تو اب دین سے مراد دونوں ہی لیے جا سکتے ہیں دین اسلام بھی اور جزا و سزا بھی کیونکہ ان دونوں معنی میں قرآن میں استعمال ہوا ہے فضال کلزی یہ وہی تو ہے یا دو جو یتیم کو دھکے دیتا ہے ولا یا ہدو عامل مسکین اور مسکین کو کھانے پر کھلانے پر رغبت نہیں دلاتا تو یہ دو فیل آپ کے سامنے میں نے نکالے ہیں اس میں سے فیل مزارے کیونکہ علامت مظاہرے نظر آ رہی ہے آخری عرب میں پیش پکا فیل مزارے علامت مظاہرے ہٹائیں تو آپ کے سامنے روٹ لیٹرز لیٹر چاہیے روٹ لیٹرز آپ کو دو نظر آ رہے ہیں دال اور عین عین لیکن این پر شد ہے روٹ لیٹرز آپ کو ہاتھ نظر آ رہے ہیں لیکن دعد پہ شد ہے اور شد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حرف دو مرتبہ مطلب آیا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے غیر سی افعال میں ایسا فیل جس کے حروف مادہ میں کوئی حرف دو مرتبہ آ جائے ٹھیک ہے کوئی حرف دو مرتبہ آ جائے وہ مزاف کہلاتا ہے اچھا یہاں ایک لفظ میں آپ سامنے اور لکھتا ہوں آپ وہاں مجھے بتائیں گے کہ دیکھیں یہاں دو روٹ لیٹرز نہیں بن رہے بلکہ تین ہی بن رہے مثلاً قرآن مجید میں ہے یو المو مجھے بتائیں علامت مزا ہٹائے شد نظر آ رہی ہے لیکن تین روٹ لیٹرز اس کے باوجود ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ مزید فی کا ہے تفیل گلا سمجھ آ رہی ہے نا یہ تفیل والا بن نہیں رہا فالو کر گیا نا بات یہ وہ چیز ہے کہ آپ کو فرق پتہ چلے گا کہ روٹ لیٹرز تین ہیں اس سے کوئی زائد حرف استعمال کر کے مزید فی باب میں ڈالا گیا ہے یا سلاس مجرد کا باب ہی ہے اوکے okay. تو ایسا غیر سی فیل جس کے حروف مادہ میں حرف کی تکرار ہو جائے وہ مزاف کہلاتا ہے اور اس کی تین صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی ایک صورت رکھی تھی میں نے با با اور را کی صورت میں جسے ہم اردو میں ببر شیر نہیں کہتے تو دو دفعہ با آ نا تو یہ بھی مزاف کی ایگزامپل ہے اردو میں ہم سلس کا لفظ استعمال کرتے ہیں سلس تہائی کے لیے ون تھرڈ کے لیے سلس تو اس میں بھی دیکھیں سات مرتبہ آیا تو یہ بھی مزاف کی ہی اگزامپل ہے ٹھیک اردو میں ہم مدد کا لفظ استعمال کرتے ہیں ڈال دو مرتبہ آیا تو یہ بھی مزا اف کا ہی لفظ ہے تو تین ایگزامپل مزاف کی ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ مزاف کے جو رولس ہیں نا اس کا تعلق صرف اس والی سچویشن کے ساتھ ہے ان دو کے ساتھ نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی کوئی حرف ریپیٹ ہو رہا ہے دو اور تین نمبر پوزیشن پر اوکے یعنی اسے کچھ نہیں کہا جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا اس کے ساتھ کیا جائے گا جو بھی کیا جائے گا سمجھ آ رہی ہے اب کیا, کیا جائے گا یہ کیا جائے گا یہ ایک دال ہے یہ دوسری دال ہے دونوں دالوں کو ملا کر مکس دال ٹھیک ہے یعنی ایک ہی دال بن جائے گی اور اس دال پہ شر ڈال دی جائے گی یہ ارب کرے گا کلیئر ہو گیا یعنی ہل بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو پہلی بات یہ بتائیے کہ اس سچویشن کا کوئی حل نہیں ہے اس سچویشن کا کوئی حل نہیں ہے اس سچویشن کا حل ہے اور حل یہ ہوگا کہ وہ جو ایک حرف دو مرتبہ آ رہا ہے نا اس ایک ہرف کو دو مرتبہ کی بجائے ایک مرتبہ ہی لکھ کر اس پہ شرط ڈالی جائے گی اب وہ کس رول کے تحت ڈالی جائے گی اس کو پڑھا کیسے جائے گا یا کیا کچھ کیا جائے گا اس کے لیے مضاف خیر سے ہی فیل کے ٹاپک کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے اوکے جی تو یہ ہم سٹارٹ لیتے ہیں ایک ایگزامپل سے جو ہمارے سامنے موجود ہے اسی پہ اپلیکیشن کر کے ان اللہ تعالی سارے الوزو آپ کو سمجھا دیتا ہوں گے ساکب دال اور روٹ لیٹرز ہیں آپ نے فوراً پہچان لیا غیر سی فیل نمبر ون پھر غیر سی فیل میں فردر پہچان لیا مضاف تیسرے نمبر پہ آپ نے یہ بھی طے کیا کہ اس کا علاج ہوگا کیونکہ جو ریپیٹ ہو رہا ہے وہ دو اور تین نمبر پوزیشن پر ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اپنا ٹول باکس کھول لیا ماضی بنانا ہے اس سے جی حسن ماضی مزارے باپ ماشاء اللہ سیٹ ہو گیا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا باب او دیکھ آپ ماشاء اللہ ذہین لوگ ہیں آپ دا سے بھی گردان کر لیں گے ید او او سے بھی گردان کر لیں گے ٹھیک ہے نا عرب نہیں کر سکتا عرب نہیں کر سکتا عرب کیا کرے گا عرب یہ کرے گا ان دونوں ای کو مرج کرے گا ان دونوں ای کو مرج کرے گا ٹھیک ہے یعنی ایک ہی آئن کی صورت میں لکھ دے گا اور اوپر شد ڈال دے گا تو مرج کرنا عربی میں کہلاتا ہے ادغام کرنا ٹھیک ہے ادغام ہوگا یہاں پہ ٹھیک ادغام کس باب کا لفظ ہے افال ماضی مزارے میں ادغام سے ادغاما یدغ غیمو ادغم غیمو اس سے اسم الفائل کیا بنے گا مدغم اور اسم المفول مدغم تو اکثر مدخم استعمال نہیں کرتے کہ فلا فلا میں مدغم ہے مرج ہے ٹھیک ہے نا اچھا جی وہ ان دونوں ایک جیسے حروف کو مرچ کر دے گا لیکن مرچ ڈیم ہی نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی سیچویشنز ہوں گی تین سیچویشنز ہیں حسن مرچ کرنے کے لیے پہلی سیچویشن ہے پوسیبل سیچویشن پوسیبل سیچویشن کا کیا مطلب ہے پوسبل سچویشن کا مطلب ہے کہ آپ مرض کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں یہ پوسبل سچویشن ہوگی دوسری سچویشن ہوگی امپوسبل سچویشن امپوسبل سچویشن کا مطلب مرض کر ہی نہیں سکتے دل کر رہا ہوگا آپ کا دونوں ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہیں لیکن آپ دونوں کو مرض نہیں کر سکیں گے کیونکہ سچویشن جو ہے امپاسبل ہے اور تیسری سچویشن ہوگی آئیڈیل سچویشن آئیڈیل سچویشن مینس ٹھیک ہے یہ نظر آ नजर یہاں تو مرض جو ہونے کی آئیڈیل سچویشن ہے اب یہ پاسبل امپاسبل اور آئیڈیل سچویشن کیسے کریٹ ہوں گی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب تھوڑا سا مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات میں کلاس میں پڑھا رہا تھا تو آن لائن کو وہ پرابلم ہوتی ہے جب میں ادغام کا استعمال کرتا ہوں تو کہتے ہیں ادغام بہت مشکل اچھا میں جب مرض کر دیتا ہوں تو کہتے ہیں جی انگریزی نہیں آتی ہے ہمیں آپ ادغام بولا کریں تو بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے میں دونوں ہی بول دیتا ہوں کہ جس کو جو سمجھ آ جائے اب اس کا پاسبل سچویشن کا مطلب ہوگا ممکن صورت ٹھیک ہے یعنی ادغام کی ممکن صورت امپاسبل سچویشن کا مطلب ادغام کی ناممکن صورت آئیڈ سچویشن کا مطلب اتحام کی آئیڈیل کی کیا ہوتی ہے جی مثالی ہے آئیڈیا وہ آئیڈیا نہیں لیکن آئیڈیل ہم جب یوز کرتے ہیں نا آئیڈیل دیکھے جی یہ سیچویشن جو پیدا ہو رہی ہے یہ تین حروف ہے نا ایک دو تین مادے کے ہم بات کر رہے ہیں دو اور تین کی ایسے ہی نا یعنی وہ ایک ہی حرف دو اور تین نمبر پر ہے پہلے میں امپوسبل بتا رہا ہوں امپاسبل سیچویشن یعنی جہاں پر مرج کا آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے وہ یہ ہوگی کہ ایک ہی حرف یہاں دو جگہ پر موجود ہے لیکن جو دوسری مرتبہ آ رہا ہے نا وہاں وہ ساکن ہے دوسرا حرف اگر ساکن ہے نا تو آپ مرج نہیں کریں گے دوسرا حرف اگر ساکن ہے نا تو آپ مرج نہیں کریں گے میں پہلے پہ کچھ نہیں ڈال رہا میں نے صرف دوسرے کا بتایا زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں حسن ماضی کی گردان نصرہ سے ذرا کرو نصرہ کی سمپل گردان ذرا سامنے رکھو اور مجھے بتاؤ نصرہ کی گردان کرتے ہوئے جو تیسرا حرف ہے وہ ساکن کس جگہ پر ہوتا ہے اس سے تمہیں تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا نصرہ تیسرا ساکن ہے نہیں ہے نصرہ نو نسا نصرہ... را پہ غور کرو نسا رتھ نصرہ... نصر نا ٹھیک ہے نصر تا نصر تما نصر تم نسر تھی نسر تما نصر تم نا نسر تسر نہ کوئی پتا چلا چھٹے سے لے کے چودویں تک تیسرا ساکن ملتا ہے لہذا ادغام نہیں ہوگا ماضی کی گردان میں حلوا دے رہا ہوں آپ کو حلوا دیکھ رہا رہے کدھر سمجھ آ گئی تو ہم کچھ ریزلٹ نکال کے رکھ لیتے ہیں ابھی سے ماضی کی گردان اور مزارے کی گردان ماضی کی گردان ایک دو تین چار پانچ تک تو ہمیں تیسرا حرف حرکت کے ساتھ مل رہا ہے لیکن چھٹے سیگے سے حرکت ختم ہو رہی ہے کوئی بھی گردان اٹھا کے دیکھ لیں ایسے ہی ہوگا ماضی کی کوئی بھی گردان اٹھا کے دیکھ لیں یونیورسل فارمولا تو گویا آپ ان پانچ لفظوں میں تو ان دونوں حروف کو مرج کر کے پڑھیں گے چھٹے سے مرج ختم کر دیں گے یعنی یہاں پر مرج نہیں ہوگا یونیورسل فارمولا مظہرے کردان یون سرو سرو یعنی نصرہ میں راہ تیسرا حرف ہے دیکھنا ہے کیونکہ میں صحیح کے حوالے سے آپ کو گردان کرا کے نا پہچان کروانے کی کوشش کر رہا ہوں ین سرو راہ پہ سوچنا ہے ین سرو اوکے ین سورانی ین سرونا تنسرو تنسو رانی ین سرنا مسئلہ آ گیا ین سرنا چھٹے میں پھر مسئلہ آ تنسرو اوکے تنسورانی تنسرونا تنسورینا تنسورانی تنسورنا انسرو کے ننسرو ہر مظاہرے گردان ایسی ہوگی تو ریزلٹ کیا نکلا کہ مظاہرے گردان میں ایک دو تین چار پانچ میں مرج ہوگا چھٹے میں نہیں ہوگا سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ میں مرض نہیں ہوگا تیرہ چودہ جامع نصیب نصیب, نصیب. اوکے okay? تو یہ تھی جی امپاسبل سچویشن اور آپ کو ہیں, ماضی گردان میں امپاسبل سچویشن کب پیدا ہوتی ہے چھٹے سے چودویں تک کتان میں دو سیخوں میں وہ امپاسبل سچویشن پیدا ہوتی ہے اچھا اب جب میں نے امپاسبل بتا دی نا تو اب پاسبل بتانے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں اسی سے فوراً آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاسبل کب ہوگی جب یہ حرکت والا ہو ٹھیک ہے نا یہ حرکت والا ہو تو چلیں پھر میں لکھ دیتا ہوں بہرحال میں لیکن اس نے کام ہمارا آسان کر دیا ہے یعنی دوسرے والے پہ حرکت ہو اور حرکت کچھ بھی ہو سکتی ہے زبر بھی ہو سکتی ہے زیر بھی ہو سکتی ہے پیش بھی ہو سکتی ہے ٹھیک آئیڈیل سچویشن مرض کے لیے ہونی چاہیے وہ سمجھے وہ کیا ہے وہ ہے پہلے پاسبل پہ آتے ہیں زبر پیش یا زیر آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ جو پہلا والا حرف ہے نا جو ریپیٹ حرف ہو رہا ہے اس میں جو نمبر ون پہ ہے یعنی پہلی جگہ پہ ہے دو نمبر پہ وہ ساکن ہونا چاہیے یہ ہے آئیڈیل یہ ہے آئیڈیل آپ کو یاد ہے میں نے جب آپ کو شروع میں دعا پڑھائی تھی تو میں نے کہا تھا ربی یسر میں نے کہا تھا یہ جو شد ہے نا یہ شد بتا رہی ہے کہ یہاں پر سین دو مرتبہ ہے یہاں پر سین دو مرتبہ ایک مرتبہ سین ساکن ہے اور ایک دفعہ زیر کے ساتھ ہے یہ دیکھیں یہ اب آئیڈیل بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی سکون اور یہ یہ ہے اچھا اب مجھے بتائیے ہم اپلائی کرنے لگے ہیں یہاں پر پوسیبل سچویشن ہے نا ماضی کا پہلا سیگا پوسیبل ہی ہے نا لیکن آئیڈیل نہیں ہے آئیڈیل ہوتی جب پہلا والا اینڈ خالی ہوتا مزارے میں دیکھتے ہیں پاسبل ہے آئیڈیل نہیں ہے پاسبل تو ہے نا اگر آئیڈیل مل جائے تو سبحان اللہ آئیڈیل مل جائے تو سبحان اللہ آئیڈیل نہ ملے پاسبل ملے تو پاسبل کو آئیڈیل میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے پاسبل کو آئیڈیل بنایا جا سکتا ہے پاسبل کو آئیڈیل بنایا جا سکتا ہے کیسے بنایا جا سکتا ہے میں بنا کے دکھاتا ہوں پہلے اس پاسبل کو میں آئیڈیل بنا رہا ہوں دیکھے جی یہ والا ساکن چاہیے نا پہلا ساکن چاہیے آئن نے دیکھا پیچھے دال صاحب جو ہیں وہ خالی بیٹھے ان کے پاس کچھ نہیں ہے بوجھ اٹھانے کو اسکول سے ہے نا اسکول سے ہے اگر یہ آئن اپنی حرکت دال کو دے دے تو ای صاحب ساکن ہو جائیں گے آئیڈیل سچویشن بن جائے گی بنا لے آئن نے حرکت دی دال کو پیش خود ہو گئے ساکن آئیڈیل بن گئی آئیڈیل بن گئی آئیڈیل جب بن گئی تو ایک دفعہ ای لکھیں شد ڈالیں اور دوسری ای کی حرکت اوپر ڈال دیں دو او بن گیا کہ بن گیا آگے سمجھ ہے ایک دو پوسیبل سچویشن جو ہے اس کو آئیڈیل بنایا جا سکتا ہے بلکہ ہم یوں کہیں گے جو پوسیبل سچویشن ہے نا اس کو آئیڈیل ہم نے بنانا ہی بنانا بنانا ہی بنانا آئیڈیل کیسے بنانا پہلے والے کو ساکن کرنا ساکن کرنے کے لیے پیچھے نظر ڈالنی ہے ہم سایوں میں کہ وہ ویلا بیٹھا ہے ساتھ دیکھا خالی حرکت پیچھے بھیج دی خود خالی ہو کے بیٹھ گئے بن گئی آئیڈیل تو کیا بن گیا جی یو اد ازارے گزار کہ اس پیٹرن کے حساب سے یو اد ٹھیک ہے میں ساری نہیں کرواؤں گا آپ کو گردانے میں صرف سمجھانے کے بعد آپ کو پہلا پہلا ماضی مزارے کا بنوا دیا کروں گا اور اس کے بعد آپ کی ہے آپ گھر جا کے کریں یا نہ کریں ٹھیک ہے کیونکہ یہ زبان پہ چڑھنی اتنی آسان نہیں ہے کیونکہ دیکھیں نا آئین پھر آئن بھی نکالنا ہے پھر دو دفعہ نکالنا ہے صحیح ہے اور جھٹکا بھی نہیں دینا تو ہاں جی یو ادو آنی ید ادو ادو ید پڑھو بننا تو ہے پڑھے گا حافظ یار لفظ تو یہ بنے گا نا یہ اب اس کو پڑھ کے دکھاؤ زیب ہاں یار ہاں ٹھیک ہے نا بات میں آ یہ یہ کرتا ہے لیکن پڑھنا شاید عرب سے بھی مشکل ہے اس لیے وہ استعمال ہی نہیں کرتا لیکن بہرحال یہ سچویشن بن رہی ہے اوکے جی پھر آگے تدعو تدو آنی تدا تدو پھر یہی تدا ادعو ندعو ٹھیک اس کے معنی ہوتا ہے دھکا دینا اس کے معنی کیا ہے دھکا دینا دھتکارنا یا وہ دھکا دیتا ہے التیما وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے فضال یہ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے ٹھیک اب آپ کہیں جی کہ غیر سی فیل نہ پڑھائے ہمیں تو سورت المعونی نہیں آپ سے کبر ہونی آپ سے سورت الفیل نہیں کور ہونی آپ سے تیسرے بارے کی جتنی صورتیں آتی ہیں کل یا لد لیکور ہونا آپ سے کہاں کہاں آپ خیر سے فیل کو اگنور کریں گے اس لیے اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اور کوئی ایسی چیزیں نہیں آپ کہیں کہ جی یہ ناممکنات میں سے ہیں سب پوسیبل ہے اوکے جی اچھا جی یہ ہم نے مظاہرے میں کر لیا اب جی گیا جی اچھا اب پوسیبل ہے آئیڈیل نہیں ہے آئیڈ بنانا بنانا ٹاسک آئیڈیل بنانا یہاں ہم نے آئیڈیل بنایا تھا اس کی حرکت پیچھے دیکھے یہاں آئیڈیل بنانے لگے پیچھے دیکھا تو پیچھے پہلے سامان تھا ٹھیک ہے نا لیکن بنانا ہے ہم نے آئیڈیل اب ہم یہ کریں گے کہ اس کا جو اپنا سامان ہے نا اٹھا کے پھینک دیں گے ٹھیک ہے خالی کر اسے ویسے خالی کر دیا تو کیا بن گیا کی مدد لیں گے ہم جی زیب ماضی کی گردان پانچ تک اسی طرح مرج کر کے بولنا چھٹے سے مرج ختم ہو جائے گا یعنی چھٹا کیا ہے یہ ہے بہرل پڑھنا آپ کا کام جی شابش دا آ دا او دا آت دا آتا دا دا دعاتم د آنا ٹھیک ہے یعنی یارب کو ڈال دیا کلیئر ہوگی لیں جی یہ اصول ہے اب اس کے تحت آئیں جی ساکب سے شروع کرتے ہیں ان اللہ تعالی ساکب روٹ لیٹرز ہیں جی ہا واد اور نوٹ کر لیں یہ جو مذاف ہے نا موسٹلی یہ نون باپ سے آیا کرتا ہے ٹھیک جی اوریجنل بنائے پہلے اوریجنل نہ سرسروں سے ہاد یا دو اب آپ کے سامنے اگر یہ پکچر ہے نا تو ساری باتیں بھول جائیں سمپل پانچ تک دونوں واد مرض کر دیں یہاں حرکت پیچھے کر کے مرض کر دیں اور گردان بول دیں یعنی اس کو کیا کریں اور اس کے حرکت پیچھے بھیج کے यहुदु। यहुदु। پہلا پہلا تو بنا لیں گے نا بس پہلا پہلا بنانا آنا چاہیے آپ کو باقی یہ پکچر ذہن میں رکھیں کہ ماضی میں پانچ تک شت کے ساتھ بولا جائے گا چھٹے سے شت ختم ہو جائے گی اور مظاہرے میں پوری گردان شت کے ساتھ بولی جائے گی سوائے دو سیوں کے تو یہ بنا جی حو یا اس کے معنی ہوتے ہیں ابھارنا ترغیب دینا تو یہ ترغیب دیتا ہے لا یہ وہ ترغیب نہیں دیتا تو ارت اللہ بدین کیا تو الزی یو قزبین کو دیکھا اگر نہیں دیکھا تو ہم دکھاتے ہیں فضال وہی تو ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے یا دھکے دیتا ہے ولا یا حضرات عامل مسکین اور مسکین کے کھانے پر رغبت نہیں دلاتا ٹھیک ہو گیا سمجھ آ لیں جی بس یہ ہے مضاف اب اس میں ہم مختلف مادوں کو ڈال کر پریکٹس کریں گے قرآن میں استعمال ہونے والے الفاظ دیکھیں گے اصول یہی ہے جو آپ کے سامنے حلوہ ہے نا یہ کہ ماضی کی گردان کے پانچ سی میں مرج ہوگا اور مظاہرے گردان میں دو کے علاوہ باقی سب میں مرج ہوگا فروخت واد لام لام غیر صحیح غیر صحیح اور مزاف ٹھیک ہے ماضی مزہ ہاں سے میں نے کہا موسٹلی آتا ہے لیکن چونکہ ساکب کا سوال تھا تو اس لیے میں ریئر کیس بھی شو کر رہا ہوں دعا دیا ہابش جی واد لام لام گلا ید لو آپ کو ہے ماضی گردان پانچ میں مرض کر دینا ہے کر دے کیا بن جائے گا ولہ زیر پیچھے کر کے ول ید الو ولہ کے معنی ہے گمراہ ہونا و اللہ یا دلو کے کیا معنی ہے گمراہ ہونا اللہ تعالیٰ نے شایا کل ہلبی نا مالا اللہ زینا و اللہ سا فی الحات دنیا اللہ زینا و اللہ سا وہ جن کی سیس بھاگ و دوڑ دنیاوی زندگی میں گم ہو گئی وہ ہوں یا سب ہونا کہ کیا ہے رکمان کرتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب جا رہے ہیں تو اچھا اب گردان نہیں میں کرواؤں گا آپ کو اصول پتہ چل گیا کہ ماضی گردان میں پانچ تک دولت اللہ دلو ضلت دولتا اور اس میں ساری گردان یا اور دو سیگوں کے علاوہ اچھا ساکی نے سوال کیا تھا نا تو اس کا جواب سلاسی مجرد ہے نا سلاسی مجرد سے اسم فائل کس وزن پہ آتا ہے فائل دیکھیں جی یہ ہے نا فائل جگہ خالی کریں وات لام والل ہے بنا نا اچھا پوسیبل پوسیبل ہی ہے نا آئیڈیل بنانی ہے آئیڈیل بنا لیا ساکن کر کے اس کی حرکت اڑا دی دونوں لاموں کو مرچ لکھے زوال ظال گمراہ ظال کا مسنا مسن چھوڑے جمع بتا دیں ظال کی و یہ مرفوع ہے اور منصوبہ ضرور کیا ہوگا وا لینا سراط المتا الحم غیر المفوبی الحم ولا ادا اب یہاں پر موٹی مد لکھی ہوتی ہے یہاں پہ کر کے یہاں پہ ایسے یہ گرامر کا قاعدہ نہیں ہے یہ تجوید کا قاعدہ ہے ٹھیک ہے نا یہ موٹی مت تجوید کے رول کے تحت لکھی ہوتی ہے اس کا گرامر سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ سمپل اسے جب عربی میں بولیں گے نا تو دالین پڑھیں گے لیکن قرآن مجید میں جب پڑھیں گے تو اسے آپ جب تک لمبا نہیں کریں گے اس وقت تک قرآن کی تجوید کا رول اپلائی نہیں ہوگا اور قاعدہ کیا ہے یہ زہب یہ موٹی مت کیوں آئی ہے نہیں وہ پانچ الف تک تو پڑھتے ہیں, پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں یہاں پہ سمپل سا رول ہے الف کے بعد جب بھی شد آ جاتی ہے نا الف کے بعد بلکہ الف سے پہلے کہ یہ کہلاتا ہے آپ کا اباؤ مدا الف مدا اور یا مدا تجوید میں استعمال ہوتی ہیں یعنی الف سے پہلے زبر ہو زبرف سے پہلے ہوتی ہی زبر ہے سمپل سی بات ہے یہ پکا رول ہے الف کے بعد شد آ جائے نا شد صحیح ہے الف مد کے بعد یعنی زبر الف کے بعد شد آ جائے پیش واؤ کے بعد شد آ جائے ٹھیک ہے زیر یا کے بعد شد آ جائے تو لمبا کر کے پڑتے سمجھ آ گئی یہ اصول ہے اوکے جی سمجھ کچھ تو یہ میں نے اس حوالے سے بنا دیا تو دلو اوکے جی رول ہمارا وہی ہے اب اور کرتے ہیں مادہ با باب نون واپس آ جائے جی تباب یت بو آپ یتبو سے گدان کر لیں گے آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن عرب نہیں کرے گا کیا بن جائے گا یہ بنے گا کیا تبا یہ کیا بنے گا یتبو حرکت جو ہے وہ پیچھے بھیجنی ہے ٹھیک ہے نا تبا یتبو تبا تبا تبو تبت تبت یدا ابیلا بن و تب دونوں لفظ استعمال ہو گئے ماضی کا پہلا لفظ بھی ماضی کا چوتھا لفظ بھی ٹھیک ہے نا تبت مونس کیوں استعمال ہوا یدا ہاتھ آ گیا مونس و تحسلی تبت استعمال ہوا اب یہ چیزیں مجھے بتائیں آپ اپریشیٹ کر ہی نہیں سکتے گرامر پڑے بغیر ٹھیک ہے نا اور آگے ابو لہب کے لیے استعمال ہوا وہ اور وہ ہلاک ہو گیا تبا ابھی لہب ان یعنی لفظی ترجمہ ہوگا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے لفظی ترجمہ ہو گیا یعنی دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے یعنی پھر محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں وہ اور وہ ہلاک ہو گیا سمجھ آ گی جی حسن آپ کے لیے ہے واد جی بس بزارے اب نہیں حسن باب بھولتا نون زرا را اور خان صاحب نے جو کام کیا نا میں آپ کو مزید بازتا ہوں پہلے وہ لکھتے ہیں اصلی یہ ہے استعمالی یہ ہے یہ سارا انہوں نے کر کے دیا ہے کیا چاہیے آپ کو اور ورہ یز رو لکھیں گے اصلی اصلی آگے کیا بنا ذرا یز لکھا ہوگا آگے استعمالی یہ استعمال ہوتا ہے آگے اس کے میننگ لکھیں گے اس کے معنی ہے نقصان پہنچانا ذر سے ہے جس کے مانا نقصان پہنچانا کے یا درو کیا مطلب ہوگا وہ نقصان پہنچاتا ہے یا نقصان پہنچائے گا لا یا وہ نقصان نہیں پہنچائے گا لا یا درو مسمی اس کے نام کے ساتھ ابھی وہ نہیں پتا چل رہا کون شیون شیون کوئی چیز فائل آ گیا تو اللہ کے سر میں کیا فرمایا ہے؟ بسم اللہ, اللہ لا ولا صبح ہی شخص تین مرتبہ پڑھ لیتا ہے شام تک محفوظ ہو جاتا ہے شام کو پڑھ لیتا ہے تین مرتبہ نماز کے بعد تو صبح تک محفوظ ہو جاتا ہے بسم اللہ لا ٹھیک ہے <تصفيق> اللہ کے نام کے ساتھ کہ کوئی چیز شعین نکرا کوئی چیز اس کے نام کے ساتھ نقصان نہیں پہنچاتی فی الدی زمین میں ولا اور نہ ہی فسم آئی آسمان میں لا اور ولا ہی کے ساتھ ٹھیک ہے نا وہ سمی علیم اور وہ سننے والا جی آصف پیار ہے با آپ کی نہیں ماننی ہاں جی موسٹلی کہا تھا جی ہاں ہاں را یف ری رو ہاں جی فرا فر یفرو زیر جائے گی نا پیچھے یفر رو فرا یا فرو کے مانا ہوتا ہے بھاگنا فرار حاصل کرنا ٹھیک وہ بھاگے گا کیا اربی ہوگی یفرو زیت بھاگے گا یفرو زیت ان لڑکا بھاگے گا یفر الدو آدمی بھاگے گا یفر الر آدمی کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے المر ٹھیک ہے اور رجل کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے المر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوما یا فرل مر امن اخی یوما یا فرر مر امن اخی اس دن جب وہ کان پھوڑ دینے والی یعنی قیامت آئے گی نا تو آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے وہ امی ہی و ابھی ہی اپنی ماں سے اپنے باپ سے یعنی اپنے ماں باپ سے بھاگے گا ساہ اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا کیوں بھاگے گا لیکن ہی اس لیے کہ اس دن جو اسے ٹینشن ہوگی نا وہ اسے تمام ٹینشن سے بے نیاز کر دے گی ٹھیک ہو گیا تو فرا یا فرو جی آصف تیار سین سین جی باب, باب. نون نہیں <laughs> چلیں باب بھی سین کیا یاد کریں گے موسٹلی نون سے آتا ہے لیکن کبھی کبھی دوار سے بھی آ جاتا ہے سین سے بھی آ جاتا ہے جی مسیسا, مسیسا ساشو. یم سسو مسیسا یمسسو جی کیا بن جائے گا مس, مس, مس. مسا مسا اب کون سی حرکت آئے گی جبس, جبس. زبر جائے گی نا یمس مسا یمسو کے مانوتے ہے چھونا ٹچ کرنا مسا کیا مطلب ہوگا اس نے چھوا کہ یوں مسا دکھا رہے ہیں اپنے یہ یہ وہ والا مسا نہیں ہے ٹھیک ہے مسا اس نے چھوا اس نے ہمیں چھو مسا نہ مسا نہ اس نے ہمیں چھو اس نے ہمیں نہیں چھو ماں مسا نہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق نہ سما ہوا تھی وردا ہوا بہینا ہوا فی سم نے آسمان و زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا ہمیں ذرا سی تھکاوٹ نہیں چھوئی ہمیں ذرا سی تھکان نہیں ہوئی کانسیپٹ ہے نا کہ اللہ تعالی نے چھ دنوں میں زمین آسمان کو پیدا کیا تو پھر اللہ تھک گیا تو ساتویں دن اس نے آرام کیا لہٰذا چھٹی ہونی چاہیے ایک ٹھیک <سؤال> ہے چھٹی کا تصور جو ہے نا باہر کا وہ یہ ہے کہ چھ دنوں میں باقی کانسیپٹ ہے ان کا کہ اللہ نے چھ دنوں میں زمین آسمان کو پیدا کیا پھر اللہ تھک گیا تو ساتویں دن اس نے آرام کیا اللہ نے اس کی نفی کی قرآن میں کہ ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے چھ دنوں میں پیدا کیا ما مسنا من لہو بن اور ہمیں ذرا سی بھی تھکن نہیں چھوئی کلیئر صحیح ہے آصف اگر آپ صرف مسا سے گردان کرتے ہوئے چھٹا سیگا بنا دیں گے نا تو میں آپ کو اسٹوڈنٹ آف دا کلاس کا خطاب دوں گا آج تسلی سے جلدی جو ہے نا یہ آپ کی منٹ سے ہیلپ نہ کریں اسٹوڈنٹ مسا سے گردان کرتے بس چھڑا لاس بنا دیں دے ہیں. پوری گردان کہہ نہیں رہا جی مسا مسا مسا مسو مست مستا مسنا ایوارڈ آپ سے گیا کیوں؟ ہو گیا نا تو ہوتے نا میں نے کیا تو نہیں مسنا مس مسیسنا اکثر مسسنا کہتے ہیں نا ٹھیک ہے اور اپنی کلاس میں اکثر <laughs> جب میں پڑھاتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ چھٹا بناتے ہیں آپ کو اسی وقت چھٹی ٹھیک ہے اور بیچ میں اور کوئی بھی نہیں بنا سکتا وہ مسسنا ہی کہتے ہیں لیکن لیکن پتا تھا اس کلاس میں بن جائے گا اور چھٹی اس وقت ابھی میں افورڈ نہیں کر سکتا <laughs> ساک دام لام ابھی کیا آپ نے کس سے کیا تھا باب دورہ یا تریفوں سے کیا تھا نا اب کریں افال سے اف اللہ اف اللہ خالی ڈائی بنا لے پہلے تاکہ تسلی ہو جائے یوف ایلو جی ایکسیلنٹ اد لالا لو ہاں جی پوسیبل وہی رول ہے وہ پکا ہے اسے ہلی نہیں سکتے ہاں جی اب یہاں پر آپ کو زبردستی نہیں خالی کرنی پڑ رہی پیچھے دینی پڑ رہی ہے کیا بن جائے گا ابد اور یہ ہے یو دلو افز اللہ ی د افض اللہ یو دلو کے معنی ہوتے ہیں گمراہ کرنا دلو دل کے معنی تھے گمراہ ہونا. اس کے مانا گمراہ کرنا بھی کسیرن ہی کثیرہ ٹھیک ہے نا یو وہ گمراہ کرتا ہے اسی کے ذریعے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے اسی کے ذریعے بہت کو ٹھیک ہے ماں یو دلو بہل آ نا اچھا جی کی؟ ساکب کیونکہ اسٹوڈنٹ آف دا کلاس کا ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں ہا بابا بازی بزارے باب جی احبابا یو ہاں جی بو احبا یوہبو کے معنی ہوتے ہیں پسند کرنا محبت کرنا ٹھیک ہے احبا يحبو. پسند کرنا محبت کرنا یوہبو کی جمع کیا بنے گی جوہبونا یوہبونا کا حاضر کا سیکھا کیا بنے گا توحبونا حاضر کا... جب میں یوہبونا کہہ رہا ہوں تو جمئی کہہ رہا ہوں نا تو جمئی بناؤ کلہ بل تو ہب بل تو ہب تم تو آجلا سے محبت کرتے ہو آجلا کون ہے ہاں جلدی, جلدی مل جانے والی ٹھیک ہے تزرون آخراتا اور آخر کو چھوڑ دیتے ہوبا یو ہبو آپ نے فرمایا من احبا سنتی جس نے میرے طریقے سے محبت کی میرے سنت سے محبت کی وہ تو اس نے مجھ سے محبت کی وہ من احبنی اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا میا فل جنتی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا اب کانا لگایا کنفرم کرنے کے لیے کہ پکا ہے میرے ساتھ جنت میں ہوگا من احب سنتی احبانی من احبانی کا نم آئی افلج فروخت لام اور لام باب جی باب نون ہلا لا ہلا اوریجنل تو بنا پہلے یحللو لو ہاں جی ہل یا ہل یا کے مان ہوتے ہیں حل کرنا ہل کرنا کیسے کہتے ہیں سولو کیسے کرتے ہیں ہاں کیسے کرتے ہیں ہل کرنا کیا ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے ایک لائن میں لکھا ہوتا ہے جی حل کریں اور آپ پورا سبا بھر دیتے ہیں پورا سبا بھر دیتے ہیں نا یعنی آپ کھول دیتے ہیں ایک ہے حل کرنا چینی حل کی آپ نے گھول دینا ٹھیک ہے ایک ہے سوال حل کرنا وہ آپ کھول دیتے ہیں اس کو کھول کے رکھ دیتے ہیں اوکے اچھا جی ہسن نہیں حسن نہیں, حسن نہیں ساکیب فیل امر بنانا ہے میں نے ازارے سے بنے گا نا پکڑے اس کو پہلا سیگا کیا بنے گا है ना ठीक ہے نا ٹھیک ہے کریں میں کریں ابھی وہ مرج مرج نہ کریں نا وہ بھول جائیں مرج میں کریں اب امپاسبل بن گئی نا امپاسبل بن گئی نا اوکے اللہ تظاہر آئے پڑھا جا رہا ہے کیا لائیں گے کس حرکت سے اہلول کیا مطلب تُو حل کر واؤ پیچھے لگاؤ تو کیا پڑھیں گے واہلول واہلول واہلول کیا پڑھتا ہوں میں آگے ساٹھ کہاں سے ہوتا ہوتے ربشاہ لی سدری ویسر لی امری واہلول ن اللہ سے آپ دعا کر رہے ہیں ایسی گرا مل ثانیم جو میری زبان میں لگی ہوئی ہے یف کا ہولی تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے مزایا ٹھیک ہے یعنی مضاف جو ہے اس کے بغیر آپ کہیں کہ جی آرمی گرامر کا کورس مکمل ہو جائے نہیں ٹھیک تو باقی یہ دیکھیں آپ کو سمجھ آ رہے ہیں باقی ان اللہ تعالیٰ زندگی ہے آپ کے پاس اس میں محنت کریں پریکٹس کریں سب انشاءاللہ شاء اللہ کلیئر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب باقی موتل شروع کریں گے ہم نیکسٹ ویک میں ان شاء اللہ تعالیٰ صبح اللہ اشد اللہ